الحمد لله رب العالمين والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام عليك يا الله صلى الله عليه يا حبيب الله والصلاه والسلام عليك يا نبي الله یا اللہ و ايدا ارقا وا اصحابك يا نور الله الحمد لله عز وجل الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله تعالی علیہ وال وسلم کا درس ہمارا جاری ہے پچھلے سلسلے میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کہ علم و معرفت کے حوالے سے آگے کچھ باتیں مزید بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہط والسلام کو جس طرح مکمل لغت عرب کا علمتا فرمایا تھا yani آپ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم ایسی گفتگو فرمایا کرتے تھے ایسے جملے اور ایسے کلمات استعمال فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے صحابہ بھی حیران دے جاتے تھے تو وجہ یہ تھی کہ جو حضرت اس سیدنا اسماعیل علیہ السلاط اسلام کی اصل خالص عربی زبان جو آپ کو ملی تھی وہ مندری سے نہیں ختم ہو چکی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریع جبریل اللہ تبارک و نے دوبارہ یہ زبان عطا فرمائی تھی تو آپ کئی کلمات استعمال فرماتے تو صحابۂ کرام علی مردوان حیران لے جاتے اور آپ سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے اچھا اب جس طرح عرب کی مختلف لغتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا اسی طرح حضور علیہ السلاط اسلام کو دیگر زبانوں کا علم بھی عطا کیا گیا اس پر بہت سارے دلائل موجود ہیں علامہ فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مکمل لسالا ہے کہ حضور ہر چیز کی بولی جانتے ہیں مما ارسلام رسول اللہ بلسانی قومی کہ ہر رسول کو ہم نے اس کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا تو حضرت اصلاط اسلام بنیادی اعتبار سے اصلا تو عرب کے درمیان مبعوث ہوئے تھے لیکن چونکہ آپ تمام کائنات کے لیے رسول ہیں ہر ہر قوم کی طرف آپ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں تو تمام قوموں کی زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و اطرن نے عطا فرمائی ہے اور کیسے نہ عطا ہو کہ آ, امام شافعی رحمتہ اللہ نے ہی فرماتے ہیں کہ ہر نبی جس کو کوئی معجوزہ ملا اور ہر نبی کو معجوزہ ملتا ہے تو جس نبی کو معجوہ ملا اس کی مثل یا اس سے بڑھ کر معجوزہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تو سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاط السلام کو ہر چیز کی بولی سکھائی گئی تو جب ان کو ہر کس کی بولی سکھائی گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی یہ مجزادہ کیا گیا کہ نہ صرف آپ لغت عرب کے ماہر تھے اسی طرح آپ کو دیگر لغتیں بھی آتی تھیں دیگر زبانیں بھی آتی تھیں نہ صرف انسانوں کی زبانیں بلکہ آپ کی بارگاہ میں تو اونٹ بکریاں ہرنیاں چڑیاں یہ تمام آ کے فریاد کیا کرتے تھے اور فریاد ظاہر اسی سے کریں گی اور جواب وہی دے گا ان کو کہ جو ان کی بولی جانتا ہو تو بہت سارے دلائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر موجود ہیں قاضی اعظم کی رحمت اللہ علیہ یہاں پر چند باتیں بیان فرما رہے ہیں اور مثالیں بیان فرما رہے ہیں کہ حضر الاسلاط نے یہ یہ الفاظ بعض دیگر لغتوں کے استعمال فرما ہے جیسے عرب ہی کی ایک لغت حوشہ کی طرف کی ہے ٹھیک ہے تو وہاں کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے یوں ہی فارسی کے بعض الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جیسا کہ حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ اچھا پہلی بات یہ ارشاد فرمائی ہے اس کو پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد مزید آگے سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں وهذا ولم تصح روايه انه عليه الصلاه والسلام كتب فدا يبعض ان يرزق علما هذا ويمنع الكتابه والقراءہ اما علم ایک مرتبہ حضرت ام خالد رضی اللہ عنہ ان کو حضور السلط اسلام نے جب چھوٹی تھی تو ایک لباس پہنایا خلا پہنا اور یہ چونکہ حبش کی طرف انہوں نے ہجرت کی تھی یا کرنی تھی انہوں نے تو حضر علیہ اسلام نے اس جبے کے لیے فرمایا اس ڈباس کے لیے فرمایا سننا سنا سننا سننا تو یہ حبشی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پیارا پیارا حسنۃ الن تو اس کے لیے وہاں لفظ استعمال ہوتا ہے سننا سننا تو حضور علیہ اسلام نے کبھی وہاں کا سفر اختیار نہیں کیا لیکن اس کے الفاظ حضور علیہ اسلام نے بغیر سیکھے ارشاد فرمائے یہ وہ کہ جو آ گئے سامنے اسی طرح بخاری شریف کی مشہور حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کی اس میں سے ایک نشانی آپ نے یہ بیان کی کہ ویت فر کہ قرب قیامت کے اندر ہرج کثیر ہو جائے گا حرج ہرج جی ہرج جار حرج کثیر ہو جائے گا صحابہ کرام علی مردوان نے استحصال کیا کہ حرج کیا ہے تو بتایا کہ اشارہ کیا یعنی قتل تو یہ حبشی زبان کے اندر جو ہے قتل کو حرج بولا جاتا ہے حضور السلاط استعم کو اس کا بھی علم تھا یوں ہی ایک حدیث مبارکہ جو حضرت سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے کہ جس میں پیٹ کے درد کے اندر یا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیٹ مبارک میں کچھ درد او درد ہوا تھا یا جو ہے وہ حضرت نبی اللہ کے پیٹ میں درد ہوا تھا تو اس کے لیے حضور علیہ اسلام نے الفاظ استعمال فرمائے تھے اشکن با دردم تو یہ فارسی زبان کے الفاظ ہیں جس کا مطلب پیٹ میں درد ہونا پیٹ میں درد ہونا تو حضور علیہ اسلام کو فارسی زبان کے الفاظ بھی آتے تھے زبان آتی تھی استعمال یہ وہ جو ہمارے سامنے آ چکا ورنہ ظاہر کے اس کے علاوہ اور بہت کچھ استعمال فرمایا ہوگا تو قاضی اعظم کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں یعنی پچھلے جو درس میں ہم نے باتیں سنی تھیں حضرال اسلام کے علم کے حوالے سے کہ کیسی کیسی چیزوں کا علم طب کے حوالے سے ارشاد فرمایا حساب کے حوالے سے خواب کی تعبیروں کے حوالے سے یہ تمام چیزیں پھر اس کے بعد لغت عرب کا علم پھر اس کے بعد دیگر لغتوں کا علم فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں اسی بندے کو حاصل ہو پاتی ہیں کہ جو ایک بڑے عرصے تک علم حاصل کرتا رہے کتابوں کو چھانتا رہے اور جو اس فن کے ماہر ہوں ان کے پاس بیٹھتا رہے ان کی صحبت اختیار کرتا رہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان میں سے کوئی بھی بات نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی بات نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے سکھائی ہیں اور یہ آپ کی نبوت کے اوپر ایک اعلیٰ دلیل ہے اعلیٰ دلیل ہے اب اس میں پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد آگے فرماتے ہیں سنة سنة وهي حسنة بالحرشية وقوله ويكثر الهرج وهو القتل بها وقوله في حديث أبي هريرة اشكن با دردم أي وجع البطن بالفارسية إلى غير ذلك مما لا يعلم بعد هذا ولا يقوم به ولا ببعضه إلا من مارس الدرس والعكوف على الكتب و مصافنه اهلها عمره نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے باقاعدہ جو لکھنا سیکھنا ہوتا ہے اس انداز میں لکھنا سیکھنا آپ کا نہیں تھا اور یوں ہی باقاعدہ آپ کوئی کتابت فرماتے ہو اس زمانے کے اندر ایسا نہیں تھا قران پاک میں واضح فرمایا کہ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذن لرباب المبطلون اب یہ تمام چیزیں دیکھ کر ہر اقل سلیم رکھنے والا اگر چاہد ہو کافر ہی ہو لیکن اگر وہ صحیح عقل لگتا ہے تو حضور علیہ کی عظمت کا آپ علیہ کی نبوت کا انکار نہیں کر سکتا اب اہل عرب جو ہے یہ تمام چیزیں جاننے کے بعد ان کے پاس کوئی اور جواب تو رہا نہیں تو اب یہ دو باتیں کہتے تھے ایک بات یہ کہتے تھے کہ یہ تو پچھلی کہانیاں ہیں پچھلے لوگوں کے قصے سے ہیں اساطیر الاولین پچھلے لوگوں کے قصے سے دوسرا یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فلاں فلاں سے دو بندوں کا نام لیتے تھے فلاں فلاں سے یہ چیزیں سیکھ لی ہیں ٹھیک ہے اب جب حق کا انکار کیا جاتا ہے تو اس نے انکار کے اندر ہی ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ جو انکار کرنے والے کے منہ پہ جا کے پڑتی ہیں اسی کا منہ کالا ہو جاتا ہے کہ اس سے ایسی باتیں صادر ہوتی ہیں کہ وہ خود حیران نہیں جاتا ہے کہ یہ ہو کیا گیا اب یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ الزام رکھتے تھے نعوذ باللہ کہ یہ جو آپ قرآن بیان کر رہے ہیں یہ باتیں بیان کر رہے ہیں یہ آپ نے دو شخصوں سے سیکھا ہے ایک حضرت سلمان فارسی اور دوسرے ایک رومی غلام تھے جن کے نام کے بارے میں اختلاف ہے بعض نے ان کا نام جو ہے وہ بلعان ذکر کیا ہے بعض نے یعیش ذکر کیا ہے بعض نے جبر ذکر کیا ہے بعض نے یسار ذکر کیا ہے اچھا اب سیکھا کس سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے اور یہ رومی غلام سے یہ الزام لگایا کرتے تھے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ حضور علیہ جو کلام لے کر آ رہے ہیں وہ خالص عربی ایسا عربی کلام کے خود یہ اہل عرب جو بلند و بانگ دعوے کے باوجود آجیز ہیں وہ کلام لے کر آ رہے ہیں اور سیکھنے کا قصے کہہ رہے ہیں کہ جو خود عربی نہیں ہے حضرت سلمان فارسی یہ فارس کے رہنے والے ہیں اور بلعام رومی یہ روم کے رہنے والے تو الزام لگاتے ہوئے عقل سلب ہو گئی کہ آپ الزام لگا کس کے اوپر رہے ہیں کہ کہ رہے ہیں کہ سیکھا کس سے ایک فارسی شخص سے ایک فارسی ہستی سے اور دوسری رومی تو بھائی اول تو یہ کلام کلام عربی اور یہ جو حضرات تھے دونوں کے دونوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یا وہ بلعام رومی جو تھے یہ دونوں کے دونوں تو فارس کے رہنے پر یہ تو اہل عرب میں سے تھے ہی نہیں تو ایسی فسی زبان وہ سب استعمال کر سکتے ہیں اچھا دوسری بات یہ کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ تو ایمان لے کر آئے مدینہ شریف میں ایمان ہجرت کے بعد لے کر ہے اور ہجرت سے تیرہ سال پہلے تک قرآن مسلسل نازل ہوتا رہا اور وہ بھی تمہیں عادش کر دینے والا تھا تو یہ چیزیں کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فارسی رضی اللہ تعالی کی, کی ہیں پھر اس کے بعد امرومی ہے تو ان سے بھی ملاقات مروہ کے مقام پہ ہوا کرتی تھی تو ان سے بھی پہلے جو ہے بہت ساری آئےتیں صورتیں نازر ہو چکی تھی تو وہ کہاں سے نازل ہو گئی تو یہ الزام لگاتے ہوئے عقل بالکل باطل ہو گئے پھر دوسری بات یہ تیسری بات یہ کہ بھائی اگر حضور علیہ نے ان سے سیکھا ہے ان سے سیکھا ہے تو یہ تمہارے درمیان موجود ہے یہ تمہارے درمیان موجود ہے تم جو اتنا مال خرچ کر رہے ہو اتنا جھگڑ رہے ہو اتنا لڑ رہے ہو جاؤ ان کے پاس بیٹھ جاؤ تم بھی سیکھ کے مسلسل دعویٰ ہو رہا ہے نا قرآن میں کہ بھی ہی ایک ہی سورت اس کی مثال لے ہو تو جاؤ تم بھی بیٹھ جاؤ جا کے ان سے دو باتیں کے اسی سیکھ کی مثال لے کر آ جاؤ بات ہی ختم ہو جائے گی تمہارے کو تمہیں جو چیلنج کیا گیا وہ چیلنج پورا ہو کر دو آگے لیکن کچھ بھی نہیں کر پائے اچھا آخری بات قاضی اعظمال کی رحمت اللہ تعالیٰ نے آخری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ٹھیک ہے اگر بالفرض آپ یہ کہتے بھی ہیں کہ اس سے سیکھا اس سے سکھا یہ ساری باتیں بالکل باطل قرار پاتی ہیں اس لیے کہ پرانے مجید فرقان حمید کے اندر جس طرز کا کلام استعمال کیا گیا ہے جیسے جملے استعمال کیے گئے ہیں جو فصاحت و بلاغت استعمال کی گئی ہے وہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے یعنی کہتے نا کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب کہ جو سورج ہے وہ خود اپنی ذات کے اوپر دلیل ہوا کرتا ہے سورج موجود ہو تو دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ روشنی پھیلی ہوئی ہے یا صبح کے آٹھ بجے ہیں اس لیے سورج نکلا ہوا ہوگا اور کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں جب سورج سامنے آتا ہے تو خود بتا دیتا ہے کہ میں آ گیا ہوں تو قرآن نے آ کے خود اپنے دعوے کے اوپر دلیل دے دی, دی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو اسلوب جو انداز پرانے مجید فرقان حمید کا ہے اب پچاس قسم کے تم اعتراض کر لو تمہارا کوئی اعتراض جو ہے وہ درست پائے گا نہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو ماہ کلام البشر کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے فرماتے ہیں وَلَا ما قولهم ان کو سکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا رد کر فرماتا ہے اپنے اس قول کے ساتھ کہ جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں اس قرآن کے سیکھنے کی وہ تو اجمی ہے اور یہ قرآن جو ہے بالکل واضح عربی زبان کے اندر موجود ہے سما ما قالح مقابرت العانی الَّذِي نَسَبُوا تَعْلِيمَهُ إِلَيْهِ اما سلمان الفارسی عب ابیل عبد الرومیو والسلمان إنما عرفه بعد الهجرة أو نزول الكثير من القرآن والظهور ما لا ينعد من الآيات وأما الرومي فكان أسلم وكان يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم واخترف في اسمه وقيل بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عنده عند المروة وقلاهما أعجمي, أعجمي اللساني و حلف ادوطباسان سلمانلومش سلمانو او یسار الا اختلاف اسم ہی بین از ہور یو کل ہوم مدا ماریم الکم مِنْ مِنْ شی یعنی درمیان میں یہ بات رشاد فرمائی کہ یہ سلمان فارسی ہیں یا یہ جو رومی غلام ہے یہ تو ایک عرصے سے تمہارے درمیان رہ رہے ہیں. ایک عرصے سے تمہارے درمیان دے رہے ہیں عقل کے اندھے ہو ذرا سوچو تو صحیح کہ قرآن کے اندر جو حکمت والی باتیں بیان کی جا رہی ہیں کبھی ان دونوں سے ایسی حکمت والی باتیں سُنیے و تو تم نے کسی بڑے سے بڑے حکیم عربی سے نہیں سنی ہوں گی تو ان سے تم نے یہ باتیں کہا سنی جو قرآن کے در آ رہی ہیں پھر فرماتے آگے مزید اسی حوالے سے یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ویسے کائنات کا علم رکھتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے کہ چپے چپے کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ, تعالیٰ حضر السلط وسلم کو عطا فرمائے آپ کے غلاموں کو عطا فرمائے اسے پاکردی اللہ تعالیٰ نظر تو ساری ایسے کائنات کو دیکھتا ہوں جیسے رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں تو پھر آپ کا کیا عدم ہوگا کہ ان نبا لیشاری کہا میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا کہ میں نے اس کے مشرق کو مغرب کو دیکھ لیا لیکن حضور علیہ السلاط اِسلام نے جو سفر اختیار کیے وہ بالکل کلیل تھے شام جو جانا ہوا آپ کا وہ فقط دو مرتبہ جانا ہوا ٹھیک ہے بچپن میں گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامان تجارت کو لے کر گئے اچھا اب تشریف لے کر گئے باہر بھی جن مقامات پر ان میں عام طور پہ قافلوں کے ساتھ گئے بچپن میں بھی گئے تو کافلہ گیا تھا بڑے ہو گئے تو بھی قافلہ گیا تھا دونوں میں کافلہ گیا تو ساتھ ہی ساتھ رہے اور پھر کمال یہ کہ بہت ہی کم آپ اپنے قافلے سے جدا ہوئے تو اب سفر بھی اختیار کیا تو ایک تو قریل سفر اختیار کیا دوسرا یہ سفر میں گئے تو سارا ٹائم تقریباً سارا وقت آپ اپنے قافلے والوں کے ساتھ رہے تو یعنی اللہ تبارک وطار نے ہر طرح حفاظت فرمائی کہ مکہ مکرمہ میں رہ رہے ہیں تو نہ کسی کاہین کے پاس جانا ہے نہ کسی نجومی کے پاس جانا ہے نہ کسی ساحر کے پاس جانا ہے نہ کسی شاعر کے پاس جانا ہے باہر جا رہے ہیں تو اس میں بھی سارا وقت آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزار رہے ہیں قریب سفر کر رہے ہیں ہر طرح سے حفاظت فرمائی کے بعد میں کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ نہیں حضور علیہ اسلام نے کسی سے سیکھی، چیز سیکھی ہوگی کسی کو اعتراض کا موقع ہی نہیں مل سکا کہ حضور علیہ تقریباً سارا وقت یہ لوگوں کے ساتھ گزارا کرتے تھے ان کے نوجوانوں کے ساتھ بکریاں چرائے کرتے تھے جیسا کہ اہل عرب کی عادت تھی تو وہ تمام کام کیا کرتے تھے کہ جس سے آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے رہا کرتے تھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت باریگاہ ہے تاکہ کسی کو اعتراف کا کوئی موقع ہی نہ مل سکے کہ یہ کہہ سکے کہ یہ نبی، کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے سیکھا ہے بلکہ یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی نازل فرمایا ہے فرماتے ہیں وَلَا غَابَ شباب صفرت تعلیم القلیل فقیفیر یعنی جتنی مدت آپ باہر گئے اس میں سے تھوڑا بھی نہیں سیکھا جا سکتا چی جائے کہ قرآن جیسی کتاب کا جس سے سیکھنا بل كان في سفره في صحبة قومه ورفاقة أشيرته لم جغب عنهم ولا خالف حاله مدة مقامه بمكة من تعليم واختلاف إلى حبر أو قص أو منجم أو كاهن بل لو كان هذا بعد كله لكان مجيء ما أتى به في معجز للقرآن قاطعا لكل عذر وبدحدا لكل حجة سبكش هو لیکن جو قرآن لے کر آئے ہیں وہ خود ہی دلیل ہے جو قرآن اللہ کی بارگاہ سے لے کر آئے ہیں وہ نبوت پر خود ہی دلیل ہے اپنے کلام اللہ ہونے پر خود ہی دلیل ہے جو اعتراض کرتے رہو گے قرآن خود ہی اسی کا جواب دیتا رہے گا اگلی فصل میں کاتیاض مالکی رحمت اللہ تلاڑے نے جو حضور علیہ السلاط اسلام کا معجزہ اور کمال بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ آپ علیہ السلاط اسلام اور آپ کے اصحاب کا ملائکہ کو دیکھنا اور جنات کو دیکھنا اور ان سے کلام کرنا کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم اور ان کے صحابہ کے مددگار بن کے زمین پر آتے رہے ہیں تو کچھ آیتیں ذکر کی ہیں کاضی آز مالک رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے جس میں مختلف مواقع پر رشتوں کا آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے اور مختلف جنگوں کے موقع پر صحابہ کرام علیہ وردوان کا مدد کرنا اس کے اندر موڑوت ہے پھر اس کے بعد کچھ واقعات ذکر کی ہیں پہلے آیت سماعت فرمائیے فرماتے ہیں فصل فی اخبارہی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مع الملائکت والجنی و رؤیت کثیر من اصحابہ لہم ومن خفائصہ علیہ السلام وقرامماتتی ہی وباہری آیاتی ہی امبہ اوہو معل ملائقتی والجن و انداداد اللهی له بالملائقہ وطجننتتی لهو وورؤیت و كثير من اصحاب ہی لحم یعنی حضور اڑے حصلات اسلام کے خائص آپ کی کرامات اور آپ کے روشن نشانیوں میں سے روشن مجزات میں سے آپ علیہ حصلات اسلام کا۔ ملائکہ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات ہیں اور جنات کے ساتھ پیش آنے والے واقعات ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کا حضور علیہط اسلام کی ملائکہ کے ذریعے مدد کرنا ہے اور جنات کا حضور علیہ السلاق اسلام کا فرما برداری کرنا ہے کہ جن حضور علیہ السلاق اسلام کی فرما برداری کیا کرتے تھے یوں ہی آپ کے اصحاب میں سے بہت سونے ان ملائکہ اور جنات کو دیکھا ہے آیت بیان فرماتے ہیں قور اللہ, تعالی وَإِن فَإن اللہ وصالح بعد کا اور اگر یہ دونوں آپ کے اوپر غلبہ چاہیں تو بے شک اللہ تبارک و تعالی وہی آپ کا مددگار ہے اور جبریل آپ کے مددگار ہیں نیک مومن آپ کے مددگار ہیں اور ملائکہ اس کے بعد آپ کے مددگار ہیں دوسری آئے ذکر کرتے ہیں وہ قور اِذْ يُوشِ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُونَ کہ جب تیرے رب نے وحی کی ملائکہ کی طرف کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں لہذا ثابت قدم رکھو مومنوں کو یعنی فرشتے اتارے کہ ان کی مدد کرو اور ان کو ثابت قدم رکھو میں تمہارے ساتھ ہوں اللہ تبارک وطلہ فرماتا ہے وَقَالَ تَعْلَى موقع ہے فرمات اللہ تبارک و تعالی کے جب تم لوگ اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعاؤں کو قبول کیا اور اس نے پے در پہ ملائکا اتار کے تمہاری وہ یہ فرمائے کہ میں تمہاری مدد کروں گا اور یہ جو مدد ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے خوشخبری بنائی تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو اور مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے آگے جنات کی آیت بیان کرتے ہیں کہ جب جنات کا آسمانوں پہ جانا روک دیا گیا پہلے تو یہ چلے جاتے تھے اور وہاں سے باتیں اچک کے لیے آتے تھے لیکن اب جب بھی جاتے تو وہاں سے شہاب ثاقب ان کو مارے جاتے تو اب یہ کچھ نہیں کر پاتے تھے تو ان کو آ, کہا گیا کہ تم زمین میں گشت کرو دیکھو چکر لگاؤ شیرت ان کو کہا گشت کرو کہ تمہیں کوئی مل جائے خبر کے پتہ چل جائے تمہیں کہ کیا ہوا ہے تو وہ نکلے دیکھنے کے لیے تو وادی نخلا کے اندر خجوروں کی وادی کے اندر حضور علیہ اپنے صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز ادا فرما رہے تھے اور بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے تو جنات نے حضور علیہ کی تلاوت کو سنا سننے کے بعد یہ پھر وہاں سے اپنی قوم کی طرف آئے اور ان کو آ کے خبر دی کہ ہم نے جو ہے وہ قرآن کو سنا ہے ٹھیک ہے اور جو اس قرآن کو سنے گا جو اس قرآن کو توجہ سے سنے گا اور جو اس پر عمل کرے گا تو اس کے لیے ایک نجات کی رہ بیان کی جس کو سورہ احقاف کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا تو یہ جنات آئے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قران سنا حضور علیہ الصلوۃ پر ایمان لے کر ائے اسی کو بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں وہ قالا و اصرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصقوا فلما قرئ والله اذا اب تفصیل کے ساتھ واقعات بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہسلاسلام کا ملائکہ کو دیکھنا ملائکہ کا حضور علیہ السلاط اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور آپ کے صحابہ کا دیکھنا سب سے پہلے معراج کی ایک تفصیل یہ ہے کہ جس میں حضور علیہ السلاط اسلام کے لیے یہ اشار فرمایا کہ لطت رعا من آیات بھیل قبرآ کہ حضور علیہ اسلام نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا تو ان میں سے ایک بڑی نشانی جو ہے وہ جگریل امین علیہ السلاط اسلام ہے جبریل امین علیہ السلاط اسلام کو دیکھنا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکے کہ آپ علیہ السلاط اسلام کے بارے میں یہ منقول ہے کہ آپ کے چھ سو پر ہیں یا و ضمورت کے چھ سو پر ہیں ان کے اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو مرتبہ جبریل امین کو دیکھا ہے تب ایسی ہستی کو دیکھیں آگے آتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جبر امین کو دیکھنے پر کیا معاملہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ جبریل امین علیہ السلاط اسلام کو دیکھا یہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے عقیدہ یہ ہے کہ امبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ اور اکابر اولیا کے علاوہ جو ہے وہ کوئی دوسرا فرشتوں کو ان کی اصلی شکل کے اندر نہیں دیکھ سکتا اسی طرح جنات کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ان کی اصلی شکلوں کے اندر انبیاء کرام رام علیہ ان کو دیکھتے ہیں یا پھر جو ہے وہ کابر اولیاء جن کو فیض ملتا ہے بارگاہ رسالت سے وہ دیکھ سکتے ہیں باقی عام انسان ان کو دیکھ نہیں سکتا جو صورتیں ہوتی بھی ہیں تو وہ ڈھلی ہوئی ہوتی ہیں مختلف چیزوں کے اندر ورنہ اصلی صورت کے اندر ان کو نہیں دیکھا جا سکتا تو جبریل امین علیہ السلام اسلام کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا بلکہ ان کو دیکھ کے شرف عطا کیا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ملاحظہ کیا ہے اسی طرح حضور علیہ السلام اسلام کے جبریل امین علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام اور دیگر بڑے بڑے ملائکہ کے ساتھ مکال میں مشہور ہیں گفتگو مشورے مثلا جو جہنم کے خاصن ہیں داروغائی جہنم ہے حضرت مالک ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو کتب حدیث کے اندر موجود ہے یوں ہی ملک الجبال پہاڑوں کے فرشتے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم یہ پہاڑ جو ہے وہ کفار کے اوپر گرا دیں دونوں پہاڑ تو آپ علیہ السلاۃ اسلام نے منع فرمایا اس سے تو یوں بڑے بڑے فرشتے یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان سے گفتگو یہ معروف ہے فرماتے ہیں حدثنا سفیان ابن العاص الفقی بصماع عليه قال حدثنا أبو الليث السمرقندي قال حدثنا عبد الغافر الفارسي قال حدثنا أبو أحمد الجلودي قال حدثنا ابن سفيان قال حدثنا مسلم قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني سمع ززبن صبيش عن عبد الله اسی طرح حدیث جبریل مشہور و معروف حدیث مبارک ہے یعنی طیبہ کے ذخیرے کے اندر ان الاعمال بالنیات کے بعد ما بین اہل علم سب سے مشہور حدیث حدیث جبریل ہے کہ جس میں سعیدنا جبریل امین علیہ السلاط اسلام انسانی صورت میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کچھ چیزوں کے بارے میں حضور علیہ الصلاط اسلام سے سوال کیا اسلام ایمان احسان اور قیامت کے حوالے سے آپ علیہ السلاط اسلام سے سوالات کی تو وہ جب تشریف لائے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو کئی صحابہ کرام علیہ مردوان نے ان کو ملاحظہ کیا دیکھا بعد میں حضور علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جبلیل امین تھے تو وہ انسانی صورت میں آئے تھے اور حضور علیہ السلام نے ان کو ملاحظہ کیا یوں ہی قاضی آز مالک رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس اور حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہما وغیرہما ان دونوں کے علاوہ اور یعنی حضرت عم سلمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام نے حضرت جبریل امین علیہ السلاط اسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعیدیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل کے اندر دیکھا کہ دشیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت کے اندر بارگاہ رسالت کے اندر جبریل امین حاضر ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں تو بعد میں ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ہوگا کہ یہ جبریل امین علیہ السلام اسلام تو یہ جبریل امین کو دیکھنا بڑی سعادت کی بات ہے کیونکہ جبریل امین علیہ اسلام یہ صحابہ سے افضل ہیں صحابہ سے افضل ہیں تو ان کو دیکھنا صحابہ کرام علی مردوان کے لیے بائی سے فضیلت ہے فرماتے اس لیے کہ حضرت دشیہ کل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابۂ کرام رام اڈ میں سورت کے اعتبار سے سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے تو میں سوچتا ہوں بعض اوقات کہ یہ حضرت جریل بن عبد الله البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یوسف و حضر کہ یہ اس امت کے یوسف ہیں تو ان کے حسن کا عالم کیا ہوگا حضرت جری بن عبداللہ البجلی ان کو دیکھا تھا ان کے جسم کے اوپری حصے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ان کو نظر نہ لگ جائے تو ان کا حسن یہ ہوگا تو ان کا حسن ہوگا کیسا تھا دشیا کلبی رضی اللہ تعنگا کہ یہ ان سے زیادہ حسین مشہور ہیں تو جب ان کا حسن یہ ہے تو حضرت اسلام کا حسن کیسا ہوگا تو ان کو یہ حسن عطا کیا گیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا عالم یہ ہوگا کیا تھا؟ اسی طرح آگے فرماتے ہیں کہ حضرت سعد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں سعد نبی وقا صلی اللہ تعالیٰ عنہوں نے حضور علیہ السلّۃ کے دائیں بائیں جبریل امین اور حضرت مکائل علیہ السلام کو دو شخصوں کی صورت میں دیکھا یعنی دو بندے بیٹھے ہوئے دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو بعد کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ہوگا کہ جبرائیل امین اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ وہ مثلہ عن غیر واحدن اور اس کی مثال اور بہت صحابہ سے بھی صحابہ کرام علی مدوان سے بھی مروی ہے۔ آگے مزید بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام علی مدوان کی بالخصوص جنگوں کے موقع پر ملائکہ نے بڑی مدد کی۔ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر صحابہ کرام علیهم رضوان فرشتوں کے گھوڑوں کے جھڑکنوں کا جھڑکنے کی آواز سنتے تھے گھوڑوں کو جو بگاتے تھے فرشتے ان کی آواز آتی تھی فرشتے نظر نہیں آ رہے تھے لیکن فرشتے گھوڑوں کو آگے بگا رہے تھے اس کی آواز یہ سابئی کے علی مردوان سنتے تھے یوں ہی بعض یہ دیکھتے تھے کہ کفار کے سر اڑتے ہوئے جا رہے ہیں کٹ رہے ہیں لیکن مار کون رہا ہے یہ نظر نہیں آتا تھا حضر اصلاح اسلام کے چچا کے بیٹے ابو سفیان بن ہارس یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دن جو ہے وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے یا سفید رنگ کے شخصوں کو دیکھا مردوں کو دیکھا کہ جو چتکبرے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں چتکبرے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے تھے تمام کی تمام جو مسلمان تھے ان کو لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ الگ ہی مخلوق تھے اور میں نے دیکھا کہ ان کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر پاتی تھی وہ جاتے تھے اور کفار کو مار کے آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کی مدد کے لیے ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان سے ملائکہ کا کیا کرتے تھے بعض روایتوں کے اندر ہے کہ ان کو ملائکہ کا سلام کیا کرتے تھے اور بعض میں یہ ہے کہ ان سے ملائکہ کا کیا کرتے تھے وَقَدْ كَانَتِ الْمَلَائِكَةُ تُصَافِحُ عِمْرَانَ بْنِ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آگے آخری بات اسی حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابہ کرام علی مدوان میں سب سے بہادر تھے اور عجیب اللہ تبارک و تعالی نے اپ کو قوت اور جرات عطا فرمائی تھی۔ اپ علیہ الصلات والسلام نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کعبہ معظمہ کے اندر جبریل امین کو دکھایا وہ ارا النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمزہ جبریل فی الکعبہ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دکھایا کہ یہ جبریل امین ہے جب حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حضرت حمزہ نے دیکھا تو حضور علیہ تو ویسے ہی تشریف فرما رہے حضرت حمزہ نیچے گر گئے لیکن کو کرتے علی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کابے میں جبریل امین کی زیارت کروائی تو حضرت حمزہ غش کھا کے گر پڑے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد عطا فرمائے اور قیامت کے دن بالخصوص آپ کی شفاعت کی مدد سے ہمیں حضور علیہ الصلاط اسلام کے قدموں میں جنت کے اندر مقام و مرتبہ عطا فرمائے ان اللہ تبارک و تعالی اگلے سلسلے میں یہ جو جنات کے کچھ واقعات ہیں حضر اللہ اسلام کے بارگاہ میں حاضر ہونے کے اس کو بیان کیا جائے گا اور ساتھ ہی جو اگلی فصل ہے کہ آپ علیہ السلاط اسلام کا تذکرہ جو پچھلی کتابوں کے اندر پچھلے علماء نے جو آپ پر اسلام لے کر آئے انہوں نے جو بیان کیا ہے اس حوالے سے کچھ باتیں یہ ذکر کی جائیں گی تب تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ حضور علیہ اسلام کے فضائل و کمالات کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجا نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ وآلہ